اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر آمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر آمان لاتے ہیں اور باغ سے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تست فرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے ان باق کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپن کتاب پر آمان تھا